باب نمبر 35 اہل خصوص و صوفیہ کے آداب وضو احکام وضو سے آگاہی کے بعد صوفیہ کے بھی چند آداب وضو سے واقفیت ضروری ہے صوفیہ کے آداب وضو میں ایک یہ ہے کہ آزائے وضو کو دھوتے وقت حضور قلب کو برقرار رکھا جائے میں نے ایک بزرگ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اگر وضو میں حضور قلب میسر ہوگا تو نماز میں بھی حضور قلب حاصل ہوگا اور اس میں کوئی سہو ہو گیا یعنی وضو بالکل درست حضور قلب کے ساتھ نہیں ہوا تو نماز میں وسوسے پیدا ہوں گے وضو پر مداومت یعنی ہمیشہ باوضو رہنا بھی ان کے آداب میں سے ہے وضو مومن کا ایک ہتھیار ہے تو جب اعضاء و جوار وضو کی زیر نگرانی اور تحت حفاظت آ جاتے ہیں تو صاحب وضو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے حضرت عدی ردی اللہ عنہ بن حاتم کا حال حضرت عاطی ادی بن حاتم تائی فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میں ہر نماز کے وقت باوضو ہوتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو اس وقت سے میری, عمر اس وقت سے میری عمر آٹھ سال تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے فرزند اگر تم سے ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا کرو کیونکہ اگر کسی شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ باوضو ہے تو اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا بس دانشمند کا شیوا یہی ہے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے اور موت کی تیاری کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر وقت باوزو رہے یعنی طہارت کو ضروری سمجھے شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو جاگتا ہوں تو اسی دم اٹھ کر تازہ وضو کرتا ہوں کہ اگر دوبارہ نیند آ جائے تو میں باوضو ہوں میں نے شیخ ابو علی ال... الحتیمی کے ساتھ ایک, س... ایک, ایک ساتھی سے یہ سنا ہے کہ شیخ موصوف تمام رات بیٹھے رہتے تھے جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس وقت بھی اس طرح بیٹھے رہتے یعنی بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور جب بیدار ہوتے تو کہتے کہ میں بے ادبی نہیں کروں گا اور تازہ وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرتے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا اے بلال مجھے بتاؤ کہ مسلمان ہونے کے بعد تم نے سب سے اچھا کام کون سا کیا ہے کہ میں نے شبِ معراج میں جنت کے اندر اپنے آگے تمہارے جوتے کی آواز سنی تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عہد اسلام میں میں نے جتنے کام کیے ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ تسکین و اطمینان یہی کام ہو سکتا ہے کہ رات یا دن کے کسی حصے میں جب میں نے وضو کیا تو جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے نمازیں پڑھی ہی ہیں صوفیہ پانی کم استعمال کرتے ہیں صوفیہ کی تہارت میں ایک معمول یہ بھی ہے کہ وہ پانی کے استعمال میں اصراف نہیں کرتے اور اپنے علم کی حد پر قائم رہتے ہیں یعنی جس قدر پانی خرچ کرنے کا حکم ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں حضرت بئی بن قعب رضی اللہ دلان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا یہی ایک شیطان ہوتا ہے جس کا نام ولہان ہے لہذا تم پانی کے وسوسوں سے پرہیز کرو شیخ عبداللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ فرزندان آدم کے تمام کاموں میں شریک ہو کر اپنا حصہ حاصل کر لے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو یہ حصہ کس طرح ملتا ہے لوگوں کے احکام الہی میں زیادتی کرنے سے یا کمی کرنے سے اس کو یہ حصہ ملتا ہے غسل سے بچنے پر نفس کو سزا شیخ ابن الکرنی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک رات وہ جنبی ہو گئے یعنی غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی اس وقت ایک بہت ہی موٹا پیوند لگا خرکا پہنے ہوئے تھے جب وہ دریائے دجلہ پر آئے تو اس وقت بہت سردی تھی وہ اس وقت پانی میں داخل ہونے سے ہچکچائے یعنی نفس نے سر سخت سردی میں غسل کرنے سے روکا تو وہ اسی وقت معا خرقہ کے پانی میں کود پڑے پھر جب غسل کر کے پانی سے باہر نکلے تو فرمایا میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک یہ خرقہ میرے جسم پر خشک نہ ہو جائے گا میں اس کو نہیں اتاروں گا چنانچہ وہ خرقہ بہت ہی موٹا تھا اس وجہ سے وہ اس کو ایک مہینے تک گیلا ہی پہنے رہے ایک مہینے کے بعد وہ خشک ہوا اور اس طرح انہوں نے اپنے نفس کو سرکشی کی قرار واقعی سزا دی کہتے ہیں کہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ اپنے اصحاب کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ پانی تو بہت پئیں لیکن اس کو زمین پر نہ پھینکیں ان کا خیال تھا کہ زیادہ پانی پینے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور شہوت مردہ ہو جاتی ہے اور قوت شکستہ ہو جاتی ہے صوفیہ حضرات وضو کے لیے پانی محفوظ رکھنے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم قواص رحمت اللہ علیہ اگر کسی جنگل میں جاتے تو ان کے ساتھ صرف ایک مشکیزہ پانی کا جاتا تھا اب بہت ہی کم پانی پیتے تھے یعنی وضو کے لیے بچا کر رکھتے تھے کہتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے جاتے اور ان کو تیمم کی حاجت نہیں ہوتی تھی یعنی پانی سے وضو کیا کرتے تھے کیونکہ وہ وضو کے لیے پانی بچا کر رکھتے تھے اور بہت ہی کم پانی پینے میں استعمال کرتے تھے اور ارباب تصوف نے کہا ہے کہ جب تم کسی ایسے صوفی کو دیکھو کہ سفر میں اس کے پاس مشکیزہ یا چھاگل نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس نے ترک سلات کا ارادہ کر لیا ہے خواہ وہ انکار کرے یا اقرار ایک بزرگ نے خود کو تہارت کا اس قدر پابند بنا لیا تھا کہ ایک بار انہوں نے چند صوفیہ کے ساتھ ایک جگہ کئی روز تک قیام کیا لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ کس وقت بھی کسی وقت بھی بیت الخلاء گئے ہوں اس کی صورت یہ تھی کہ جب تمام درویش چلے جاتے تھے تب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آداب تہارت کی سختی کے سختی سے پابند رہیں کمال تہارت حضرت شیخ ابراہیم الخواس کا ریک کی جامع مسجد میں حوض کے اندر انتقال ہوا وجہ یہ تھی کہ ان کو علت البطن یعنی پیٹ کی بیماری تھی جب اٹھتے تو ان کو غسل کرنا پڑتا تھا حزب معمول وہ ایک مرتبہ غسل کے لیے گئے اور حوض ہی میں تھے کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا اس طرح انہوں نے اپنی تہارت کی پابندی آخری لمحات زندگی تک برقرار رکھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمتہ اللہ علیہ کو ایک بار ایک رات میں ستر مرتبہ سے زیادہ اٹھنے کی حاجت ہوئی اس کے باوجود انہوں نے ہر بار تازہ وضو کیا اور ہر وضو پر دو رکات نماز ادا فرمائی ایک اور بزرگ نے خود کو تہارت پر اتنا پابند کر لیا تھا کہ ان کی ری صرف قضاء حاجت کے وقت ہی خارج ہوتی تھی وہ خلوت اور جلوت میں تہارت کے آداب کی سختی سے پابندی فرماتے تھے وضو کے بعد رومال یا تولیہ کا استعمال وضو کے بعد رومال یا تولیہ سے اعضاء کا خوش کرنا بعض حضرات کے نزدیک مکرو ہے ان کا قول ہے کہ اعمال کی طرح وضو کا بھی وزن کیا جائے گا لیکن دیگر حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اور اپنے اس قول رخصت پر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو دلیل بناتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء کو خوش کرتے تھے یعنی پہنچتے تھے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کے بعد اپنے روئے انور کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پوچھا کرتے تھے مسح وجہ صوفیہ حضرات کی تطہیر باطنی صوفیائے کرام رحمہ اللہ اپنے باطن کو صفات مضموم سے پاک کرنے میں بہت اہتمام کرتے تھے لیکن ظاہری تہارت میں وہ حد علم یعنی احکام شریعت سے تجاوز نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن نے ایک موقع پر ایک عیسائی عورت کے گھڑے سے پانی لے کر وضو کیا من حرتہ نسرانیہ باوجود یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ عیسائی یعنی شراب سے پرہیز نہیں کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ کام یعنی وضو ظاہری حالت اور تہارت کی بنیاد پر کیا اکثر صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین زمین پر جا نماز یعنی مسلح کے بغیر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور بازاروں میں اکثر برہنا پا چلتے تھے اسی طرح سوتے وقت بھی زمین پر ہی لیٹ جاتے تھے کسی فرش یا بستر کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور اس کے وقت بھی اکثر صرف ڈھیلوں اور پتھروں پر اکتفا کرتے تھے وہ تہارت کے موقع پر آسان اور سہل طریقے پر عمل فرماتے تھے لیکن باطنی تہارت میں بڑا اہتمام فرماتے تھے ایسا ہی کچھ حال صوفیہ کا ہے کبھی کبھی بعض صوفی تہارت میں بڑی شدت سے کام لیتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ نفس کی رعونت اور سرکشی ہوتی ہے کہ اگر کپڑا میلا ہو گیا تو نفس ہونے لگتا ہے یعنی صوفی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے اس وقت وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ اس کے باطن میں کس قدر بغص کینا کبر غرور اور ریا و نفاق بھرا ہے پہلے تو باطن کو ان تمام زمائے میں اخلاق سے پاک کرے تب اپنے میلے لباس پر رنج کرے یعنی میلے لباس کی تو پروہ ہے لیکن باطن کے میل کچھ ایل کا اس کو کچھ خیال نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی شخص ننگے پاؤں چل پھر رہا ہے تو اس پر مترز ہوتے ہیں حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن غیبت کرنے کو برا نہیں سمجھتے جس سے ان کا دین خراب اور تباہ و برباد ہوتا ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان میں علم کی کمی ہے اور انہوں نے ان راست گفتاروں کی صحبت سے ادب حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے جو علمائے راسخین ہیں حضرات صوفیہ کا اہتمام تہارت صوفیہ حضرات تہارت میں جو اہتمام کرتے ہیں سلسلے میں یہ نقطہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ استنجا کرتے وقت وضو مخصوص کی وضوع مخصوص کی مالش کثرت سے نہیں کرتے ان کی نظر میں یہ عمل مکرو ہے اس لیے کہ اس عمل سے رگیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور پیشاب بار بار آتا ہے اور قطرے کی بیماری پیدا ہوتی ہو جاتی ہے جو تہارت میں مانے ہوتے ہے. اسی وجہ سے وہ گریز کرتے ہیں وضو اور تہارت میں صوفیہ کے اہتمام کے سلسلے میں ابو عمر رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں تیس برس تک قیام پذیر مجاور رہے لیکن اس مدت میں انہوں نے حرم میں کبھی قضاء حاجت نہیں کی بلکہ بیرون حرم جایا کرتے تھے اور وہ کم سے کم ڈھائی کوس کا فاصلہ رکھا کرتے تھے اسی طرح یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک بزرگ کے منہ پر زخم تھا اور زخم کو پانی مزر تھا لیکن ہر نماز کے وقت وہ تازہ وضو کیا کرتے تھے جس کے باعث بارہ برس تک وہ زخم نہیں بھرا یعنی مندمل نہیں ہوا اسی طرح ایک بزرگ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا لوگ ان کے پاس طبیب کو لائے اور ان کے معالجے کے لیے طبیب کو بہت کچھ دیا دیا, لیا لیکن طبیب نے کہا کہ علاج ہو جائے گا لیکن اس کے لیے وضو ترک کرنا پڑے گا اور پیٹ کے بل لیٹنا پڑے گا ان بزرگ نے علاج سے انکار کر دیا اور انہوں نے ترک کے وضو کے مقابلے میں بینائی کا جاتا رہنا گوارا کر لیا